اب آپ جو ہم مسئلہ پڑھیں گے کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک تلوار بیچی جس کے اندر سونا بھی لگا ہوا تھا اور اس کے اندر لوہا بھی تھا تو جب سونا وغیرہ لگا ہوا چاندی لگی تھی اور لوہا بھی تھا تو اگر تو چاندی کو علادہ جدا کیا جا سکتا ہے چاندی کو اگر الادا کیا جا سکتا ہے بغیر کسی ضرر کے اور آدمی نے کی چاندی لگی ہوئی تھی اس کے اندر لوہے وغیرہ کے اندر اور اس طریقے سے آج دیکھیے ذرا مسئلہ با اناف ذاتین جس نے بے چاہ چاندی کا برطن جس نے چاندی کا برتن بیچا. بیچا سونے کے بدلے میں سن مکھ تراکہ پھر دونوں جدا ہو گئے وقت کبانی ہی اور اور اس میں بعد بریک ہوئی گئی ہے دیکھیے اب ذرا ٹھیک ہو گئی ہے स्काइप पर फिर माइक पकड़ लें आप लोग स्काइप पर कोई साथ माइक ले ले थे तो मैं आज कर रहा था یہ بے صرف ہے اور صرف کے اندر پہ قبضہ, قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس نے چاندی کا برتن بیچا پھر دونوں جدا ہو گئے بعض سمن پہ قبضہ کیا تھا تو عقد باطل ہو جائے گا اس کے اندر جس پہ اس نے قبضہ نہیں کیا تھا وسا حافی ما قبضہ اور درست ہو جائے گا اتنے حصے میں جتنے کا اس نے قبضہ کر لیا تھا وکان النا اور جو برتن ہوگا اکان النا مشترک نہ برتن دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا برتن دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گا برتن ایک آسان سے کہتا ہوں اس کہ سو دھرم کا برتن بیچا تھا سو دھرم کے اندر تو جب نہیں لیے تھے تو کیا ہوا کہ اس میں سے جتنے لے چکا ہے آدھے کا آدھے لیے آدھے نہیں لیے تو آدھے کا مالک یہ ہو جائے گا جس نے دیکھا ہے اور جس نے پچاس جرم भी وہ آدھے आधे ملک بن جائے گا تو دونوں کے درمیان بائی اور لسڑی کے درمیان برتن آدھا آتا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ دونوں کے درمیان آتا آتا ہو جائے گا یہ جو ہے دونوں کے درمیان آداد آد آد آ, آ گیا آگے بات آ कि ہے وائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو برائے نے خرید کی اس برتن کے اندر تو اتنا حصہ میرا بھی تھا پچیس فیصد کا مالک تو میں تھا پچیس فیصد کا مالک تو میں تھا کوئی مستحق نکل آیا بیچ میں کہ جی یہ تو بائے نے میری مرضی کے بغیر بیچ دیا ہے اور تو میں مالک تھا اب مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو کیا کرے چاہے تو جو باقی حصہ ہے ٹھیک ہے چاہے تو باقی حصہ وہ خرید لے سمن دے کر اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مشکل تیسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ کہاں سے نکل آیا ظہری بات ہے جتنے پارٹنرز ہوتے جاتے ہیں اتنی گڑبڑ ہوتی جاتی ہے ایک بندے کے ساتھ تو بندہ برداشت کر سکتا ہے یہ بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ برداشت کر لیتا لیکن اب ایک اور بندہ بیچ میں نکل آیا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یہ کہتا ہے جی مشتری کہتا ہے مجھے تو نقصان ہے اس کے اندر کہ میں کسی آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کروں اس طریقے سے تو اس کو اختیار دیا جائے گا چاہے تو وہ پھر پورا سمند دے کے لے لے اور چاہے تو رد کر دے تو دیکھیں وائنس طبیق کا بعض الینائی اگر کوئی وائنس طحق کا بعض الیناع اگر طلب حق کیا گیا میں نے شری کا باسل عنا برتن کا طلب حق کیا گیا یا کوئی مستحق نکلا ایا بازے برتن میں کانل مشتری تو مشتری بالخیار اس کو اختیار ہوگا مشتری کو اختیار ہوگا ان شاء اخذ الباق ان شاء الباقیا اگر چاہے تو لے لے باقی حصے کو باقیا قاضی لیکن اخذل باقیا چاہے تو باقی حصے کو لے لے بھی سامنے اس کے حصے سے مینسمن کے بقدر و ان شاء آرد اور اگر چاہے تو وہ برتن کو پورے برتن کو تھا برتن کے ساتھ حوالے سے بھائی اگر کوئی چاندی یا سونے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا اور خام سونا چاندی جس طرح ہوتے ہیں کوئی ڈلی پڑی ہوئی تھی سونے چاندی کی اس میں اگر ایسا کام ہو جائے گا <Frederic> اب کیا کرے گا کہ نکرتے جس نے خام چاندی کا کوئی ٹکڑا بیچا ومم با خام چاندی ٹھیک ہے نا خام سونا یعنی سونا چاندی کا کوئی پگھلا ہوا کوئی ٹکڑا بیچا فسٹ کا باز ہوا اب ہوا یہ اس کے اندر کوئی مستحق نکل آیا اخاضہ ما باقی ابھی حصہ چاہے اخاضہ ما باقی ابھی تو باقی جو حصہ ہے اس کے بقدر لے لے ولا والا خارو اور اس کو اختیار اس میں نہیں دیا جائے گا اس کو اختیار اس میں سے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس میں نا سونے کے سونے چاندی کے جو ڈلہ ہوتا ہے اس میں شرکت ایب نہیں ہوتی ہے اس لیے کچھ گاہ کیا جا سکتا ہے نا بھائی آدھے ٹکڑے کا مالک ہی کوئی اور نکل آیا تو آدھا توڑ لو برتن کو توڑا تو نہیں جا سکتا تھا برتن کو توڑا نہیں جا سکتا تھا ٹکڑا ہے ٹکڑے کو آپ آپس آپ میں جدا کر سکتے ہو کہیں جی, آپ آدھا ٹکڑا ادھر لے لیا آدھا ٹکڑا ادھر لے لیا تو بھی جدائی تو کی جا سکتی ہے جب جدائی کی جا سکتی ہے تو اس لیے اس کے اندر یہ سو خیار نہیں ملے گا مشتری کو مشتری کو خیال نہیں ملے گا سمجھ بات کو مشتری کو خیار نہیں ملے گا اور جو پیچھے ہمیں مسئلہ پڑا نا وائنس تو ایک کا بازو لینا ہے اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں دیکھیے دوبارہ بتا دیتا ہوں پیچھے جو مسئلہ تھا وہ برتن کے متعلق تھا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے برتن بیچا بائی نے. نے برتن بیچا اور بعد میں پتا چلا کہ کوئی اور تیسرا بندے کا بھی اس میں شامل تھا اس برتن کے اندر ٹھیک کہ بعد میں پتا چلا کہ تیسرا آدمی بھی یہ اس کو ہم یوں نہ کہیں کہ جی پیسے دیے تھے یعنی پورے پیسے دیے تھے یا نہیں دیے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ بس پورے پیسے دے دیے یوں سمجھ لیں وائنس کا باز انائی کہ جی اس نے مشتری نے سو کا برتن تھا سو دھرم کا مشتری نے سو دیر سو دیر دے دیے پورا برتن دے دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو اس کے اندر تو کوئی اور بھی تیسرا, تیسری پارٹی بھی تھی کوئی اور بندہ بھی تھا, مالک تھا. کوئی اور بندہ بھی مالک تھا اس نے کہا کہ مجھے, میں بھی اس کا مالک ہوں مجھے میری مرضی کے بغیر بھائی نے بیچ دیا تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ مشتری مشتری چاہے تو کیا کرے لے لے اس کے حصہ من کے بقدر جو ہے اتنے اس میں سے لے لے حصہ اور اگر چاہے تو رد کر دے کہہ دے کہ جی میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کو تیار نہیں ہوں میں تھرڈ پارٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے بھی تو پارٹنرشپ آ رہی تھی کہ جب مشتری نے پورے پیسے نہیں دیے تھے جب مشتری نے پورے پیسے نہیں دیے تو ہم نے کہا کہ جی اب پارٹنرشپ ہوگی بائے کے درمیان میں اور مشتری کے درمیان میں تو مسئلہ وہاں پر یہ تھا کہ مشتری نے خود گڑبڑ کی ہے کیا گڑبڑ کی ہے گڑبڑ یہ کی ہے کہ بھائی تم پورے پیسے دے دو نا تم پورے پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو تم آدھے پیسے کیوں دے رہے ہو تم خود اس کا مطلب ہے کہ راضی ہو کہ اس سونے یا چاندی کے برتن میں تم بائے کے ساتھ خود پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہو کبھی تو تم آدھے پیسے دے رہے ہو تو ٹھیک ہے یہاں پہ تو مشتری کی طرح سے گڑبڑ پائی جا رہی ہے لیکن اب ہوا یہ کہ جو برتن بھی تھا چاہے اس کو پورے پیسے دے دیے تھے یا نہیں دیے تھے سمجھ پورے پیسے دے دیے تھے آسانی کے لیے پورے پیسے دے دیے تھے اس کے اندر ایک اور پارٹنر نکل آیا پتا چلا کہ جی یہ تو کسی اور کا تھا بھائی نے تو حصہ بیچ دیا اب مشتری کو کیا ہوگا مشتری کو اختیار ہوگا کیونکہ مشتری کی طرح سے گڑبڑ نہیں ہے یہ بائی نے گڑبڑ کی ہے یہ ایپ پہلے سے موجود تھا بیچتے وقت بھی موجود تھا کہ بائی بیچ رہے برتن لیکن بائی کا خالی نہیں ہے بائی کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی ہے تو مشتری کو اختیار ملے گا چاہے تو جو سمن کا حصہ جتنا اس کے بغدر بنتا ہے وہ دے دے اور لے لے چاہے تو رات کر دے وہ کہتے جی میں کسی اور بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے نقصان پہنچتا یہ کس کے اندر ہے برتن کے اندر ہے کیونکہ برتن کو جب آپ جدا کریں گے تو کیا آئے گا توڑیں گے تو نقصان لازم آئے گا لیکن اگر سمجھیں کہ چاندی کی ڈلی پڑی ہوئی ہے چاندی کی ڈلی پڑی ہوئی ہے پانچ تولے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے ہوا یہ کہ مشترین نے خرید لیا پانچ کے پانچ ٹولہ کی ڈھائی تولے کی کیا نکل آئی ہے ڈھائی تولے کا کوئی بندہ اس میں سے مستحق نکل آیا تو اب مشتری چاہے تو کیا کرے کیا چاہے کہے تو وہ پورا کا پورا خرید لے یعنی پانچ تولے کا اس بندے کو پیسے دے کر اور چاہے تو کیا یعنی لیکن اس میں اختیار نہیں ہوگا اچھا جی چاہے تو پورا لے لے یا یعنی پھر یہ کہ ڈھائی تولے ہی لے لے بس پانچ تولے تھا ڈھائی تولے کی بہ ہوئی تھی ہم کہیں ڈھائی تولے کی بہ ہی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ اس کو خیال نہیں ہوگا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نہیں لیتا باقی ارے میں لیتا ہی نہیں پورا ہی نہیں لیتا میں پورا ہی نہیں لیتا مجھے تو پانچ تولے چاہیے تھی تو ملی مجھے ڈھائی تولے ہے میں لے نہیں سکتا پورا کیسے لے سکتا ہے اس کو پیسے دے دے گا نکلا ہے نا وہ نکلا ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہی دوسرے کا جو حصہ بنتا تھا دوسرے کا جو حصہ بنتا تھا نا جو بھائی نے جو کر لیا تھا بھائی نے جو دیا تھا کہہ دیا کہ تم نے جو بیچی ہے یہ چیز یہ ٹھیک نہیں ہے اور اتنے کا ہی اور اچھا اب آپ کہیں گے اگر دوسرا بندہ اتنے پیسوں پر راضی نہ ہو دوسرا بندہ اگر اتنے پیسوں پر راضی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو دیکھیں اگر تو سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کی تو کیا ہے اس کی رضامندی کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ جی کو کہ جی میں اتنے پہ نہیں بیچتا ہوں کیوں کیونکہ وہاں پہ برابر شرابر کرنا ضروری ہے برابر برابر بیچنا تیسرا بندہ کہتا ہے جی میں دس گرم کی چیز ہے میں پندرہ گرم کی بیچوں گا تو بھائی اس کی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کیوں وہ تو سود ہے اس کو دس دیر ہم پکڑا دیں گے کہیں گے یہ دس دیر ہم اس میں چاندی پڑی ہوئی ہے اور یہ جی دس دیر ہم تمہارے ہو ہیں یہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوگی تو اس لیے آ گیا با ہم باغ کے تازہ ہیں جس نے بیچ دیا کوئی سونے چاندی کا خام چاندی کا فسٹ ویک کا اس میں سے مستحق نکلا بعض کا خزاں ابھی حصہ ہی تو باقی حصہ لے لے گا ولا خیال تو اس کو خیار نہیں ہوگا در ہمئی نمبین ایک آدمی بیٹا ہے دو دیرم بیچتا ہے اور ایک دینار ہے درم سو, سو, چاندی دینار چا, آ, س, آ, سونا وہ دنار بیچتا ہے دو درم بیچتا ہے ایک دینار بیچتا ہے کہتا ہے اس کے بدلے میں میں آپ سے دو دینار لوں گا اور ایک درہم لوں گا یعنی سونا اور چاندی آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے ادھر سے بیچنے والا کیا کر رہا ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو دو درم دوں گا اور ایک دینار بیچوں گا اور آپ سے دو دینار اور ایک درم لوں گا تو کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے کہتے ہیں یہ جائز ہے کیوں ہم الٹ کر لیں گے سونے کو چاندی کے بدلے میں اور چاندی کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے جینس بدلیں گے اگر ہم بدلیں گے نہیں جنس تو پھر تو سود لازم آ جائے گا کہ جی میں کہوں کہ میں دو درم بیچ رہا ہوں ایک درم آپ سے لے رہا ہوں پھر تو معاملہ کیا ہوگا گڑبڑ ہے نا دو درم لے کر ایک دھرم لینا دو اچھا جی اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں چلے اچھا آپ سے دو دینار لے رہا ہوں اور ایک دینار آپ کو دے رہا ہوں تو غلط ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہوا یہ کہ میں نے دو دھرم آپ کو دیے اس کے بدلے میں آپ سے دو دینار لیے ٹھیک ہے دو دینار لیے ایک دینار میں نے آپ کو دیا ایک دینار میں نے آپ کو دیا اس دینار کے بدلے میں نے آپ سے پھر کیا لیے ہیں وہ دو درہم لیے چاندی کے تو جس کو بدل دے آپس میں تو اس طریقے سے معاملہ جائز ہو جائے گا دینار ہم جس نے بیچا دو درہموں کو اور ایک دینار کو بینارئی بی نے دو دیناروں اور ایک درہم ودر ہمین ایک درہم کے بدلے میں جاز ہل گئے تو بے جائز ہو جائے گی وہ جو کلو باہر جنس اور کیا جائے گا من ہر جنس دونوں جنسوں میں سے ہر ایک کو من جنس آخر دوسری جنس کے بدل کے طور پر یعنی جنس کو بدل دیں گے ٹھیک ہے نا یہ تو بات ختم ہو گئی ایسا اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ نکل رہا ہے وہ مسئلہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک آدمی نے گیارہ درہم بیچے ہیں گیارہ درہم بیچے ہیں ٹھیک ہے گیارہ درہم بیچے کس کے بدلے میں دس دھرم اور ایک دنار کے بدلے میں دس دھرم اور ایک دنار کے بدلے میں کہتا ہے میں گیارہ دھرم آپ کو دے رہا ہوں لیکن میں لوں گا آپ سے دس دھرم اور ایک دینار تو کیا یہ جائز ہوگا یا نا جائز ہوگا یہ بھی جائز ہوگا کیسے میں آپ کو دس, درہم بیچ رہا ہوں na? اور آپ سے لے رہا ہوں دس درہم اور ایک دینار تو اب ہوگا کیا اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ جو میں نے آپ کو گیارہ دیے ہیں گیارہ درہم دیے اس میں سے دس درم تو جو میں آپ سے دس درم لے رہا ہوں ان کے بدلے میں آ گئے یہ تو برابر برابر ہو گئے دس, دس درم دے کر دس درم میں آپ سے لے رہا ہوں اور جو میں آپ کو ایک درم اور دے رہا ہوں نا ایک درم اور دے رہا ہوں اس کے بدلے میں ایک دینار لے رہا ہوں جو زیادہ درم دے رہا تھا اس کے بدلے میں کیا لے رہا ہوں آپ سے ایک دینار لے رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے جینس بدل گئی ہے دوسرا جو تھا، وہ پرابر برابر ہو گئے تھا. جس نے بیچا دو درہموں کو دیر ہمن جس نے بیچا گیارہ دیرہوں کو بی عت دراہما بی عشرت دراہما جس نے بیچا گیارہ درہموں کو دس درہم بے اشر دراہما و دینار اور ایک دینار کے بدلے میں جازل بی او تو بے جائز ہے کان ات الشرت و بسلحہ اور دس دس کے بدلے میں ہوں گے و دینار و اور دینار درم کے بدلے میں آئے گا یہ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جی دو درم بیچے جا رہے ہیں دو درم بیچے جا رہے ہیں دو درم جو صحیح ہیں اور ایک درم جو کھوتا ہے دو دھرم صحیح ہیں ایک دھرم کھوٹا ہے ان کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے ایک دھرم صحیح کے بدلے میں اور دو کھوٹوں کے بدلے میں تو کیا یہ بے جائز ہوگی ہاں جی جائز ہوگی کیونکہ کیا بات ہے دونوں طرف چاندی آ ہے چاندی آ ہے اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی یہ کھوٹا ہے یا یہ جو ہے یہ بالکل صحیح ہے جید ہے یا کھوٹا ہے ردی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا بھائی اب برابر شرابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کھوٹ ملایا جاتا था چاندی کا جو سکا बनता था نا یہ ایسے نہیں بنتا تھا خالص چاندی سے سکا نہیں بن سکتا خالص سونے سے سکا نہیں بن سکتا خالص چاندی یا سونے کا زیور نہیں بنا کرتا اس میں کھوٹ ملایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور جو گرم دنار ہوا کرتے تھے ان میں زیادہ کھوٹ ہوا اگر 50 فیصد سے زیادہ چاندی ہی ہے 50 فیصد سے زیادہ چاندی ہی ہے اور اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے ایک طرف سمجھیں 60 فیصد چاندی ہے 40 فیصد کھوٹ ہے اور ایک طرف 70 فیصد چاندی ہے اور 30 فیصد کھوٹ ہے تو اب کیا ہوگا ہم پورے سکے کا وزن کو دیکھیں گے بس ہم یہ نہیں کہیں گے جی یہ والے سکے کے اندر کھوٹ کم ہے اس میں زیادہ ہے اس لیے آپس میں اگر ایکسچینج کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کمی زیادتی کے ساتھ کر لیں کمی زیادتی کے ساتھ نہیں کر سکتے زیادہ ہے ایک میں کم ہے لیکن کمی زیادتی کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے یہ کہہ رہے غلطن اور کس کا ایک کھوٹا درم بقید بقید دو صحیح درہم اور ایک درم کی بہ صحیح ہے بدر ہمین صحیح एक ایک صحیح دھرم و در ہمین غلطِن اور دو کے بدلے میں ہم یوں جی دو کھوٹے ہیں ایک صحیح ہم کہیں گے تین کی بہ ہو کے بدلے میں بس کی بہ ہو رہی درہموں کے سمجھ کے بات کو تین درگوں کی بہ ہو رہی ہے تین درگوں کے بدلے میں آپ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال تو ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ جی کھوٹ ہے ایک طرف کھوٹ زیادہ ہے ایک طرف کھوٹ کم ہے تو چاندی تو برابر سے تقسیم نہ ہوئی نہ پھر تین درم دے رہے ہیں تین درم لے رہے ہیں تو کیا ہوا ایک طرف سے چاندی زیادہ جا رہی ہے ایک طرف سے چاندی کم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جائز کیسے کیا جاتا ہے ہم یوں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک طرف چاندی زیادہ ہے دوسری طرف کھوٹ زیادہ ہے تو گویا یہ ایسے ہو گیا کہ چاندی کی بہ ہو رہی ہے کہ اس کے بدلے میں کھوٹ کے مقابلے میں ایک طرف کی چاندی کی بہ دوسری طرف کے کھوٹ کے مقابلے میں ہو رہی ہے تو جب جنس بدل جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا جب جنس بدل گئی तो ठीक है कमी जाती भी जायज हो जाएगी एक तरफ की चांदी दूसरी तरफ की खोट के मुकाबले में दूसरी तरफ की चांदी इसकी खोट के मुकाबले में समझ गए मसले को कि समझ गए ये आ जाएगा تو بے صحیح ہے ہاں ایک قسم کی دیکھیں نا میں آپ کو صرف ایک اشکال کا جواب دے رہا تھا ویسے تو مسئلہ ہی سیدھا یہ ہے کہ بھئی جب کیا ہو درم کی بے درم کے ساتھ ہو رہی ہو اور دینار کی بے دینار کے ساتھ ہو رہی ہو تو یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ جی کون سا درم زیادہ کھرا ہے کون سا کھوٹا ہے بس بھائی برابر سرابر دو دونوں کو برابر شرابر کر دینا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اشکال ہو سکتا ہے وہ اشکال کیا ہے کہ بھائی ایک طرف چاندی زیادہ ہے جو کھڑا درم ہے اور ایک طرف کیا کھوٹا درم ہے تو ایک طرف چاندی زیادہ ہے چاندی تھوڑی ہے اس میں میں ایک درم کی بے کرتا ہوں ایک درم آپ کو بیچتا ہوں صحیح درم جو ہے اور آپ سے کھوٹا درم تو دونوں کو برابر سرابر کر کے بیچنا ہے ایک دن درم دے کے ایک دن درمی لیکن میں کہوں کہ بھائی میرے پاس جو تھا وہ اسی فیصد اس کے اندر کیا تھی اسی فیصد چاندی تھی بیس فیصد کھوٹ تھا اور آپ سے جو میں نے لیا ہے اس میں ساٹھ فیصد چاندی ہے ساٹھ فیصد چاندی ہے اور چالیس فیصد کھوٹ ہے تو بھائی یہ بھی کیا ہوا سود نہ ہوا یہ سود نہ ہوا کہ جی چاندی ایک طرح سے زیادہ چاندی دیا تو گویا اس کو ہم ہم سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اصل میں یہ دو چیزوں کی بہ ہو رہی ہے بہ دو چیزوں کی بہ ہے اسی دو دو دو فیصد میں نے وہ دیے آپ کو چاندی اس کے بدلے میں میں نے آپ سے جو لی ہے �e چاندی وہ چاندی نہیں لی اسی فیصد چاندی لے کے ساٹھ فیصد چاندی نہیں لی بلکہ کیا لی ہے میں نے اسی فیصد چاندی دے کر آپ سے وہ چالیس فیصد کھوٹ لی اور بیس فیصد کھوٹ دے کے آپ سے میں نے ساٹھ فیصد چاندی لی ہے اس کو جائز یعنی اس طرح یہ جائز ہو جاتا ہے اب ذرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کھوٹ کی بات آپ نے کی تو کھوٹ تو ایک طرف زیادہ ہونا کم ہونا تو وہ کیوں میں نے کہا یہ دیکھا جائے گا پچاس فیصد سے زیادہ کیا ہے اگر پچاس فیصد سے زیادہ چاندی ہے تو ہم کہیں گے یہ سارا کا سارا کس کا ہے چاندی کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ درا... ان کان غالبان غالب اللہ دراحم الفسہ اگر دراہم پر چاندی غالب ہے ان قان غالب الراہ اگر دراہی پر غالب تھی چاندی فی حک مل تو کیا ہوگا پورا کا پورا ہم سمجھیں گے چاندی کا ہے وہ انکان ال غالب الانی اگر دیناروں پر غالب تھا کیا سونا فاہیا فی حکم زہابی یہ پورا کا پورا دینار کیا ہوگا سونے کے حکم میں ہوگا فیو تبر فی من تحریم اچھا جی فیو تو اعتبار کیا جائے گا فی ان دونوں میں اور فیو تبر فیما ان دونوں میں اعتبار کیا جائے گا تفاضل ال کی حرمت کو زیادتی کی حرمت کو کون سی زیادتی کی حرمت مایو فی فلجیادے جو کہ عمدہ کی عمدہ کے اندر جس کا اعتبار کیا جاتا ہے جس کا عمدہ کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے ویسے ہی کے اندر بھی اعتبار کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ ایک طرف میں نے وہ جو مسئلہ آپ کو پہلے بتا है ایک طرف زیادہ ہے ساٹھ فیصد چاندی ہے ایک طرف اسی فیصد چاندی ہے نہیں یہ پورا کا پورا کیا شمار ہوگا پورا کا پورا ایک جیسا ہی شمار ہوگا جیسے کہ خالص ہوتا کھوٹنا ہوتا بالکل بہترین سکے ہوتے تو تب بھی کیا تھا برابر سرابر کرنا تھا ایسے ہی کیا ہوگا ان کے آپس کے اندر تھوڑی کمیز بھی ہے تو تب بھی کیا ہوگا آپس میں برابر سرابر ہی رکھنے ہیں ان کو اچھا جی ان کا غالب شاہ اگر ان دونوں پر کھوٹ غالب ہے خوٹ کیا, کیا پچاس فیصد سے زیادہ غالب تھا بیچ میں یہ چاندی تھوڑی سی تھی تو اب مسئلہ کیا ہو جائے گا اب تو بھائی وہ چاندی رہی نہیں ہے اب تو وہ چاندی رہی نہیں ہے فلحی سا تھی حکم دراہ میں ود فلیسا فی حکم دراہ میں و دانیر تو یہ اب دونوں درم اور دنانیر تو رہے ہی نہیں ہے فہما فی حکم الروس اب دونوں سامان بن گئے سامان بن گئے یہ پچاس فیصد زیادہ کھوٹ ہے چاندی تھوڑی سی ہے تو اب کیا ہوگا اب یہ نہیں کہا جائے گا یہ چاندی ہے بلکہ یہ تو کیا بن گئے ایک قسم کا سامان بن گیا ہے سامان بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر سامان بن گیا ہے تو ابھی ایک جینس رہی ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں گے کہتے ہیں بی ارتھ بل سے ہاں جب اس کو اپنی جنس کے بدلے میں ملے ہے کھوٹ کو کھوٹ کے بہت کھوٹ ہے جس کے اندر پچاس فیس زیادہ کھوٹ ہے تو کھوٹ کو کھوٹ کے ساتھ اگر بیچا جا رہا ہے متفاظ متفاضلن زیادتی کے ساتھ بھی جازل او تو بے کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی کیونکہ اب یہ سمند رہے ہی نہیں ہے سمند نہیں رہے بلکہ کیا ہو گیا سامان بن گئے مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک کتاب دوں ایک کتاب دے کر دو کتابیں آپ سے لے لوں ایک کتاب دے کر دو کتابیں آپ سے لے لوں کیونکہ کیا ہے یہ یہ تو اب سمندھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ تو یہ سامان بن گیا ہے سامان بن گیا اور ایک کتاب دوسری کتاب سے کیا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے مثلاً میں آپ کو دے رہا ہوں جی مصباح لغات دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے آپ یہ دو کتابیں دے دیں میں نے بتایا ہے نا وہاں پہ کیا تھا ایک تو جنسی جنس ایک ہو دوسری بار یہ کہ کیا ہو قدر ناپنے اور تولنے والی چیز تو ناپنے اور تولنے والی چیز نہیں ہے جب تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے زیادتی کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی بس آج میرے خیال میں اتنا ہی کر لیتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں کچھ باتیں ایسی ہوں گی ہو سکتا ہے جو نا سمجھ میں نہیں ہوں پھر بھی پوچھ لیجئے گا وہ جب پوچھ لیں گے انشاءاللہ تو بات سامنے آ جائے گی لیکن اس کو آپ دیکھیں بھی ذرا مشکل تو ہے مشکل تو ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے مش, مشکل تو ہوتی ہے ظاہری بات ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ذرا ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ یہاں پہ سلا کیا ہے یہ اس کو دیکھ لیجیے دی گا لغت کے اندر اویل لاتے ہیں یا گل لاتے ہیں दिल हमने की सिफ आई है वो तो दिलों की सिफ्त है दिलों की सिफ्त है वो तो दिल हमने सही है इन्हें वो दिल हमें वहां पर तो कौन सी जगह पे आया है اچھا بدر حامین صحیح یہ جو آیا ویوزر ہمین صحیح ہے غلطین بدر حامین صحیح وزیر ہمیں غلط اس کو کل پروزیجیے پوچھ لیجیے گا میں خود دیکھ لیتا ہوں ان کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا اس کو دیکھ کے پھر ان کل بتا دوں گا آپ کو بسا تو کل نا بسا ہوتا ہے نا کل لینا گلا نہیں آئے گا کل لینا جائے گا کل بھی ان سے پوچھ لیجیے گا ان شاء السلام علیکم